الگوالا رحمت اللہ لے کے شار بخے صحبت ابرار یہ درد محبت بق صوبت ابرار یہ دردِ محبت ہے بب نے سوبے ہم لال یہ دردے محبت ہے نب نصیحت سی تو اس کی نصیحت دوست تو اس کی شاد ہے بب می دینا تو ہت دوست دوستی ہے سیاح دوست, دوست کی میں نصیحت کہتے ہیں سیر کو نصیحت کے مانی ہے سیرپائی کو دوستوں کی سیرپائی کے لیے مومن کی سیرپائی کے لیے اشاس ہے اور فیضت اللہ والوں کی جوتیوں کے یہ دھرد محبت عطا ہوتا ہے بغیر صحبت احلال کے اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا طرف حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ محبت میں بگری دینک دوست دوست میں جسے حاصل نامت ہے جسے حاصل کر سے ان کے توبی پرین آدھ ہے اس کو حاصل کے دولت دن دن اس کو حاصل کے دولت صوفیت صوفیت یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں لوگوں کو بتلانا خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو بدلانا بھی یعنی جو شع ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والے جو ہیں جو اہل اللہ جو عالم کا عمل ہوتے ہیں وہ نائب رسول ہوتے ہیں جو اللہ والے عالم ہو کے علماء ربانی کی اللہ والے وہ نائب رسول ہوتے ہیں تو یہ مراد یہ ہے کہ جن کو عمل عمل کی توحیعت نصیب ہو جن کا معلوم معمول بن جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عمارفت اور محبت رکھتے ہوں اور امت کی ہدایت کا کام بھی اللہ تعالیٰ ہم سے لیتے ہوں بھائی اس کو ہلانا نہیں جائے گا تو من چوک لگتا جیسے اصل مقصد یہ ہے کہ عید پر آگن کی توفیق جس کو نصیب ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر چلتا ہوں بس یہی بند ہے اصل جسے اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب ہو جائے بس اس کو رش کے صدق دولت حاصل کرے جسے حاصل کرم سے کے توفیر لے اس کو حاصل دولت سب دول کرم ہے ان کا جوہار کرم ہے ان کا جوہار چل تجھے مسئلہ طاقت ہے قلم ہے ان کا جوہار چل تجھے مسئلہ ہے مگر رب کی مشی علر تاری کا مگر رب کی مشی علیک ہے جو کچھ بھی دن کی بات اللہ تعالیٰ کے حوالے دیتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے کرم کا سب ہے اور فرمایا کہ رب جو مشیت پر ہی حصہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ پر مارے تم نے سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ جب تک اللہ سے چاہے اس کا تذکیہ نہیں ہو سکتا یہ سب رب کی مشیت پر ہوتا ہے بس طریقہ ہم اختیار کریں مشیت اللہ تعالیٰ کی فل اللہ, اللہ کی حتیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کلام الہی میں ہے کہ نقل تحتی منحقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو طالب کے لیے کتنی دعائیں کی کتنی کوشش کی اور چچا سے چچا سے فرمایا کہ آپ میرے کان میں ہی کلوہ کہہ دیجیے تو کل قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے دو وجہ دو وجہ سے دو ڈر وجہ سے میں ایمان نہیں جاتا ایک تو یہ کہ के ہے میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے ابو طالب نے بھتیجے کا دین اختیار کر لیا اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور دوسرا یہ کہیں گے کہ جو ہے یہ موت سے ڈر کیا موت کے ڈر سے اس نے کر لیا تو میں اس لیے انہوں اسلام قبول نہیں کیا اور اس پر آیت یہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کرتا آپ کسی کو ہدایت نہیں کہہ سکتے جس کو چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے ہے کرم ہے ان کا جو ہاتھ مسم کا مگر رب کی مشیت کرنی پادی تاج ہے مگر لب کی مشیت پر نی پادی ری ہے اگر بات کسی کو راج سے بات ہے اگر بات کسی کو تو یہ اللہ کی ال اور تو یہ اللہ کی جان سے رام ناتمل اور مصرفل ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا تو ماحبر نفسی ان نفسل تم دسو اللہ مارا نہیں آتی اللہ تعالیٰ پھر ہیں یہ ہے کہ کوئی نفس جو اس وقت تک جو بری برے کاموں سے بچ نہیں سکتا جب وہ وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو نفس جو بری برے کاموں کا حکم کرتا ہے ان نفس المارتوں میں حضرت نے فرمایا کہ تمام انواع و افسان منتخل ہو جاتے یہ جنس ہے جس میں قیامت تک کیے آنے والے گناہ اور نافرمانی شامل ہیں اس وقت جب کلام الہی نازک ہوا تھا اس وقت تو ٹی وی بی سی آر سے سنیما کچھ بھی نہیں تھا دوسرے قسم گناہ تھے لیکن آج گناہوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی لیکن کلام الہی کی بلاوت ہے کہ سو لام تاکید کا داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری برائیوں کا اس کے اندر جمع فرما دیا قیامت تک کی آنے والی جتنی برائیاں ہیں سب کا یہ نفس ہے یہ بلے بل کاموں کا حکم کرتا ہے اللہ مارانی مربی لیکن جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو وہ اس سے بچ جائے تو جو دین پر عمل کی توفیق ہم کو آج نصیب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و رمت کا سستا ہے اور ماں اساد حسنت فمین اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو جو کچھ بھی نیکی پہنچتی ہے کوئی نیک کام کرتے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فمن اللہ تو ماں اسادہ تم سیتن فمین کہ جو کچھ تمہیں برائی پہنچ ماں اسابن سید فمن نفسک جو برائی تم کرتے ہو یہ تمہارے نفس کی شرارت اور حرارت اور اجازت ہے نجازت ہے اس کی خباصت ہے نفس کی جو برائیاں تم برے برے کام کرتے ہو اور جو نیکی کر ڈالتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف راغب کرتے ہیں اگر حاصل جی کو راہل اس سے پامد ہے اگر حاصل جی کو راہل ہے تو یہ اللہ کی دل سے رمت اور ہے تو یہ اللہ کی جانب سے اور نصرت ہے اگر پونے تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے اگر انہیں تمنا سے ہمارے دل میں حسرت ہے مگر کوشید میں ان کی پوربت رش کے جنت ہے مگر میں ان کی پوربت رش کے جنت ہے یہ تمنا جو ہم کرتے ہیں یہ معمولی توفیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق بہت بڑا انسان بہت بڑی نعمت ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنی ناجائز تمنا کا حکم کرتا ہے عظیم الشان نعمت ہے عظیم الشان نعمت رکھتا ہے ایک کی حفاظت کرنا جبکہ کوئی مخلوق آج تو کوئی مخلوق نوٹس بھی نہیں لیتی کہ کون کدھر دیکھ رہا ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ دل ہی دل کے اندر اپنی جائز, اپنی ناجائز خواہشات کا خون کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا اگر آج کے زمانہ ایسا ساتھ کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہو تو اس کا کوئی برا نہیں جانتا دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے بھائی کہیں ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے اس پتھر دے گا تو کوئی نوٹس بھی نہیں لے گا کہ یہ کوئی کسی کو تاک رہا ہے لیکن جو بندہ اندر ہی اندر اپنے دل کا فون کر رہا ہے تو یقینا یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے کیونکہ اللہ کے سوائے اس کے دل کا حل کوئی نہیں جانتا اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو کوئی اس کو پکڑے گا نہیں کہ تم کیوں دیکھ رہے ہو لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ میری خاطر سے میرے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ یہ جو قربت یہ ہمارا جو خون حسرت جمع ہوئے جا رہا ہے یہ انشاءاللہ قیامت کے دن قربی قرب رش کے جنت کو کہا اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم ہم کو مل ہے دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم جو رش کے جنت ہے وہ ہمیں مل ہے اگر پونے کا منع سے ہمارے دل میں حسرت ہے مگر کو شیلاس میں ان کی پور بل جنت ہے مگر کو شیلاس میں ان کی پور جنت ہے اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے اجر المحسن کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو بندہ یہاں نیک امال کرے گا اور گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرے گا ایک انعام اللہ تعالیٰ اس کو میرے مرشد سالث نے فرمایا مولانا شاہ عبد المدین صاحب ادب اللہ, اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ بلدینج الفا ل ضرور برور اس کو اپنی طرف راستہ ادا فرماتے ہیں اور اپنی منزل فرق کی طرف اس کو گامزن فرماتے ہیں اور اپنا وصول ہی اللہ بھی نصیب فرماتے ہیں اپنا وصول بھی نصیب فرماتے ہیں ہم اس کو مل جاتے ہیں جو گزارا کرتا ہے ہم اس کو ضرور بھی ضرور مل جائیں گے سبحان مطلب اگر تم مگر کوش میں ان کی قربت ہے گناہوں کی جمنا کہ کیسی کسرت ہے گناہوں کی تمنا چہ کیسی کسرت ہے مت کی لے ہے بل مت مت گناہ کے دلت ہے کی بلے دادا انتہے گول مت ہے ہمیشہ یاد رکھنا کو اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد رکھنا ان سے غفلت نہ ہونے دینا ہر وقت یہ استحصار رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کبھی اس سے غافل نہ ہونا اللہ سے غافل نہ ہونا جب بندہ اللہ سے وافل ہوتا ہے تب ہی گناہ کر بیٹھتا ہے کہ یوں کہیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سے غافل ہوتا ہے تب گناہ کرتا ہے اب ممکن نہیں کہ اللہ سے غفلت نہ ہو استظار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور بندہ گناہ کرے تو یہ نصیحت فرما رہے ہیں ادب والا کہ ہمیں یہ درد نسبت کس کا نام ہے درد نسبت یہی ہے نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام ان کی گلی سے آپ نکل کہہ نہ پائی اور یہ اس کے دار رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے ہمیشہ یاد رکھنا وہ افر کر دے نسبت یاد رکھنا ایک لمحہ کی غفلت سے ہماری حفاظت بنوائے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ, ہر لمحہ ہر لمحہ ہوشیار خبردار رکھے اپنا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ رہی میں, میں تجھ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ میں تجھ سے طلبگار تیرا اور تکر کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو تکر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو اللہی رہو ایک خبردار تیرہ الا ہی رہو ایک خبردار تیرہ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الا ہی رہو ایک خبردار تیرہ ہمیشہ یاد رکھنا کو خبر نہیں ہے یعنی آنی دنوں میں تو بہت ہی با باخودہ بنے ہوئے ہیں تصویر ہاتھ میں ہے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں نوافل بھی اور دلاوت بھی خوب ہے لیکن جب مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو انسان کی طرح ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں کہیں پر نظر مارلی کہیں پر نظر مار لی اللہ کو بھول گئے جو ذالب مسجد میں با باخودہ ہے اور باہر نکل کے جو ہے وہ کیا کہیں کہ بے وفا ہے بے حیا ہے تو یہ صاحب نسبت ہو ہی نہیں سکتا لاکھ تحجد پڑھے لاکھ نوافل پڑھے لاکھ تلاوت کرے لیکن اگر یہ مارکیٹوں میں ایئرپورٹوں میں دسپریس, ٹرین ریلوے اسٹیشنوں میں اسپتالوں میں اور جگہ جگہ مسجد سے باہر اگر یہ شخص ویوفائی کرتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے یہ سارے بے نسبت ہر کس ہمیشہ اپر کرتے ہمیشہ یاد رکھنا کر دے نسبت نہیں گاڑی لین بتر جو لالی وقل نہیں گاڑی لینسر جو لال پکڑ یہ در محاطا چاہیے ایک مضمون رہ تھا محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق بہت ادیب شال مضمون ہے سناتا ہوں پتہ 국민 ہم اور اور اور اور جی جی لیکھown 숨 محسنff的 نیکی رہی کی Και 컬러� Rothитан ticks examining these kind نقومん さ reminding numa wilt dom Se vào音 Dank Billie at stake یک Absolutely I'd possible out of This was theін motivo harbor Ahcot kommer s don Tew the in peace job I heritage before possible. P kanske to went beوب on purpose. Thank You Haha Well کہ Soho ۔ P 들円 endlich Cameron. Now AD person Maker Part remaining the plan. All of Newsہizzn Councilка resolution. AM failed gently Also Bell plus k 2013 Tochter. And this was the prisoners. Oh Vinh. Well it was here in me. Pam. Iiras실ивал. mon Look I. Fr còn شروع کر دیتا ہوں حدیث میں ایک مرتبہ مجھے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے میرے شہر شاہ ونی صاحب پل پوری رحمتہ اللہ علیہ نے ایک حدیث پڑھی اللہ موصل فتح بیمار حسی بل برقی قلبی من الخبا کما یونخ کا غوغل ابھی منت اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف کے پانی سے اور گولے کے پانی سے ڈاکٹر عبد صاحب بھی موجود تھے انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ برف کے پانی سے اور گولے کے پانی سے گناہوں کو دھونے میں کیا راز ہے حدیث میں یہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں حضرت نے فورت آنکھیں بند کر دی تک جھکا اور مشکل سے چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب جواب آ گیا آپ ایسے بزرگ ہیں جن کی صحبت اللہ نے اختر کو عطا فرمائی جن کو آسمان سے علوم عطا ہوتے تھے حالانکہ ہمارا کوئی استحکاب نہیں تھا بغیر استحکاب کے اس رب کریم نے مجھے اپنے مقبول بندے کی صحبت نصیب فرمائی جو حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کے شاقب تھے اور اللہ پاک نے ایسی صحبتیں ایک دو دن نہیں پندرہ سال عطا ماشاء ماشاءاللہ مثنوی مولانا روم کی جو شرح میں نے کی ہے وہ حضرت ہی کے فیض کا سببہ ہے ورنہ مثنوی کی شرح کرنا آسان تھوڑی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے سوال کا حضرت نے جواب دیا کہ گناہ سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک گرمی اور دوسرے ظلمت یعنی اندھیرا یہ ہر گناہ کی خاصیت ہے اس لیے آپ گناہ گار کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں تو گرم ہوگا گندے خیالات سے بھی آدمی کا بدن گرم ہو جاتا ہے غرض ہر معاشیت کے لیے حرارت اور ظلمت ضروری ہے لہذا برف کے پانی سے تو حرارت ختم کرا دی اور اندھیرا اولے کے پانی سے ختم ہو گیا کیونکہ اولے کا پانی سفید اور چمکدار ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گناہوں کی فرارت کو تو برف سے زائد کیا اور کے پانی سے اس کی ظلمت اور اندھیرے کو ختم کیا اس لیے کہتا ہوں کہ علم کی برکت اہم اللہ کی صحبت پر محقف ہے اس لیے اس کو فوراً چھاپو اجتماعی فکر کرو خاص کر آج کے متفر کے لیے بتائیے آج کے متفر کیسے ہیں تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنکاریاں بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنکاریاں اس کے چھپنے سے عام لوگوں کو اور علماء کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اہل اللہ کی صحبت سے کیا حاصل ہوتا ہے اس لیے حقوق النساء کے بعد اس کا نمبر لگا دو حقوق النساء حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور وعد ہے وادھ افریقہ میں ہوا جس کی وجہ سے لاکھوں زندگیاں بدل گئیں لاکھوں زندگیوں کے اندر سکون اور چین اور خوشیاں تو ہو گئیں اس لیے حقوق النساء کے بعد اس کا نمبر دو اس کا نمبر لگا دو مناظر سلوک بعد میں رکھو ایک دوسرے باز کا نام ہے حضرت کا بہت ہی عظیم شان باز ہے مناظر سلوک فرمایا کہ اس کو بعد میں رکھو سلوک کے مناظر طے کرنے کے لیے لوگ کہاں اتنے بے چین ہیں اگر بیوی کی پٹائی نہ کریں تو بس سارا سلوک طے ہو گیا لہذا پہلے حقوق النساء آیا کرو کہ ہماری بیٹیاں شوہروں کے ظلم و ستم سے بچ جائیں ان کے ڈنڈوں گالی گلوچ اور جھاپڑ سے بچ جائیں ایسے لوگ پاپڑ کم کھلاتے ہیں جھاپڑ زیادہ مارتے ہیں دیکھیے یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سب نئی ہیں اتنے متفر علوم کبھی بیان نہیں کیے جتنے آج ہوئے آج کی پوری مجلس انتخابات ہی کی تھی منتخب علوم بیان ہوئے وہ ربط کے ساتھ نہیں ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ رو رو کر یہی فرمایا کرتے تھے کہ خاص مجالس میں یہی فرماتے تھے کہ دو کام کر لو ایک نگاہ کی حفاظت کر لو اور ایک بیویوں کو مت ستاؤ ان کی لاکھوں قطاحوں کو معاف کرتے رہو تبھی جا کے کام بنے گا اگرچہ ناطساتو لوگ ہے جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر اگر غور کرو تو پتہ چل جائے گا کہ جینے کا ڈھنگ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا کے المر ادو کرت جو ہے مانند مچلی کے ہے تسلی ٹیڑی پسلی ٹیڑی ہوتی ہے تو ٹیڑھی فصلے کے مانند ہے فرمایا تہا پنتہا فرتا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اب فرماتے تھے کہ کیا کبھی آپ نے کسی آدمی کو دیکھا ہے وہ انتہائی نامعقول آدمی کہلائے گا جو ڈاکٹر کے پاس جایا کہ یہ میرے سینے میں پسلیاں ٹیڑھی ہیں تو آپ ان کو سیدھا کر دیجئے تو ڈاکٹر کہ آپ بڑے نامعقول ہیں یہ ٹیڑھی پسلی تو کام کیے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ ان کا چیڑا بندی بھی کام کا ہے فرمایا کہ ان پن کہا کثر کہا پر انتمتا کا بھی استمتا کا بہا وفی ہاوز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے اسی طرح چیڑے بندی سے جیسے ہم اپنی پسلی چیڑی پسلی سے کام چلا رہے ہیں سینے کے اندر بسلی ہے تو اس سے ہم کام چلا رہے ہیں کبھی ہمیں اعتراض نہیں کرتے کہ کیوں ٹیڑھی تو اسی طرح یہ بھی اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے اب اس کے اندر پن کو رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے بنانا ہے وہ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں سب جانتے ہیں تو کیا چیز ہمارے لیے مفید تھی اللہ نے وہی تخلیق کی اور حقیقت میں یہ پن جو ہے یہ پن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ناقص نہیں ہو سکتی کوئی تخلیق اللہ کی ناقص ہو ہی نہیں سکتی تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو ٹیڑاپن ہے یہ کسی خاص حکمت کی وجہ سے ورنہ اللہ تعالیٰ بات ہے چیز ناقص پیدا کرنے بتائیے یہ بات کام کی ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے بات ہے تو یہ ٹیڑا پن کسی خاص حکمت کی وجہ سے بتائیے اللہ تعالیٰ کو ایک ناقص چیز پیدا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کیا ہے اپنی خاص حکمت کے تحت اور خاص علم کے تحت پیدا کیا ہے اس کا یہ ٹیڑا پن ہی ہمارے لیے نافذ ہے کیا اس کا چیڑا ہمارے لیے نافے ہے خود اس کے لیے نافے ہمارے لیے بھی نافے یقیناً اگرچہ اس کی حکمتیں اور اثرات ہم جانیں یا نہ جانے جاننا کوئی ضروری تھوڑی ہے مالک نے جو چیز بنا دی جیسے دیوی رامنہ سدکنا سراخو پر بس تو ہمارا جاننا کوئی ضروری بھی نہیں لیکن اس کی جو حکمتیں اور اثرات ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جب جبھی اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا پھر آگے کیا فرمایا وفیحہ ایوز اس میں ٹیڑاپن رہے گا ہی جیسے ہماری پسلی میں ہمارے سینے میں پسلی ہے ٹیڑی چیزیں تو ہم بھی لیے بیٹھے ہیں ٹیڑھی چیزیں کتنی پسلیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب سینے میں بارہ بارہ ٹیڑی چیزیں تو ہم اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں اب آپ کہاں کو سیکھا کر دیں تو کہ ڈاکٹر کہہ گئے نام ابول آدمی ہے بھائی یہ اس کا ٹیڑا پن ہی فائدہ مند ہے اس کی شیر اسی طرح اللہ نے بنائی ہے یہ سینا سینا ہے ورنہ ہو جائے گا یہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اللہ نے مخلوق بنائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ رہے گا جب آپ نے فرما دیا رہے گا تو جوش شخص اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے کتنا بڑا عمل ہے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم عمبر صادق تھے قیامت تک کے آنے والے حالات سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر رکھا ہے اور آپ اس کوشش میں ہیں کہ میری عورت سیدھی بجائے کتنی بڑی حفاقت ہے آپ کہاں وقت ظاہم کریں وقت ضائع ہوگا کہ نہیں ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ چیز رہے گی اب کیوں رہے گی یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر پہ کرنا ہمیں اس سے اس کی کھوج پوری کرنی کہ کیوں ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور کتنی کتنی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے اولیا اللہ پیدا کیے اگر یہ عورت نہ ہوتی تو اولیاء اللہ کہاں سے آتے اے نمبران کہاں سے آتے اولیاء اللہ کہاں سے آتے یہ تھوڑی ہے کہ عورت کے اندر اگر ٹیڑا پن ہے تو آپ اس کو حقیر جانیں یہ ہمارے لیے ہے ہماری نصیحت کے لیے جی تو اس لیے ان کو حفیظ جاننا بھی اچھا نہیں ہے کہ اللہ کی مملوف ہیں اللہ کی بندیاں ہیں ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو کیا اللہ تعالیٰ کی قریمی ہے کہ ان سے پیار کرنا ان کو توجہ دینا ان کے ساتھ محبت کی بات کرنا دل لگی کی بات کرنا ان کا ہاپ ادا کرنا سب کا اللہ تعالیٰ نے اجر و سوال رکھتا ہے بتائیے انسان اپنی ضرورت سے جس سے ہنس ہوتا ہے اس سے بات چیت بھی کرتا ہے ایسی مداح بھی کرتا ہے دل لگی بھی کرتا ہے تو اپنی ضرورت سے کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھ ہے ہیں کتنی کری نہیں تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم سیدھا کرنا چاہتے ہیں ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو استمتاع بھی اگر اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو گے ورنہ ان کو ٹیڑھا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ چھوٹ جائے گی یا بگڑ جائے گا جنم بن جائے گا تو اس کا طریقہ کیا ہے بس ہم سے بولتے رہو اور لاپ خطاؤں کو حضرت میں فرمایا کہ ان کی لاپ ختاہوں کو معاف کرو گے تب پہ جا کے کام بنے گا دو ہی چیزیں حضرت بارہ فرماتے تھے کہ دو کام کر لو تو میں ولایت کا ذمہ لیتا ہوں یعنی دو کام یہی واقعی مشکل کام ہے آسان کام تو نہیں ہے یہ نکاح کی حفاظت اور ان کی سطحوں پہ سفر کرنا لیکن جو ہے یہ اسی حضرت فرماتے کہ جو مشکل کام کر لے گا وہ پھر آسان کام تو انتہائی مدیداری سے ہنستے کھیلتے کر لے گا تو حضرت نے اس پہ فرمایا کہ میں اس کی ولایت کا ذمہ لیتا ہوں اور بہت سی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ مردوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں یہ تھوڑی ہے کہ عورت ہمیشہ ہم اس کو بری نظر سے دیکھیں کہ کھٹیا ہی ہے ہم سے کم درجے کی ہے بہت سی عورتیں کتنی رحضت رابع بخریا کتنی اولیا عورتیں کتنی پیغمبران کے اعتبار مطاحرات اور صاحبزادیاں کیسی نیک اور کتنی ایساواریاں تھیں تو یہ،, یہ تھوڑی ہے اور بہت سی زمانے میں بھی, بھی میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کو اپنی اصلاح کی فکر زیادہ ہے اور مرد جو ہے وہ بالکل لوٹے بہ ہے اس سے نہ سوال کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں نہ حالات کی اطلاع کرتے ہیں جس طرح عورتیں مردوں سے بہت سی آگے بڑھ جاتی ہیں سچ وقت ہوگی انگولن اللہ تعالیٰ کو اچھا میری اللہ تعالیٰ تو گردہ ہے السلام علیکم و اللہ و برکاتہ جی در اصل آپ جو ہے میں ساڑھے نو جاتے ہیں شروع کرتے ہیں تو ساڑھے نو بجے انشاءاللہ شاء اللہ شروع کیا کریں گے اور نو بجے جماعت ہے ساڑھے نو بجے ملنا شروع کر دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ get back to